بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ن سی ولح ول بوبی علبوت ملک منی ت من الله لعلكم السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على مله النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون صدق الله العظيم الله فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو حضرت اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے متعلق اتری جو انسان کسی دوسرے کے مال پر نا حق قبضہ کر لے بغیر حق کے کسی کا مال اپنا بنا لے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے بہرحال کسی کا مال ظلم کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ کھانا یہ باطل ہے یہ گناہ ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ فلاں کی زمین وہ اسی کی تھی لیکن میں نے نہ حق لی کہ عدالت میں چلے گئے عدالت نے تمام گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا تو وہ جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے یہ چیز میری نہیں ہے اس کے باوجود وہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جی میری ہی ہے تو اس انسان کو بھی گناہ ہوتا ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو میں اس کی باتوں میں آ کے اس کی تقریر سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دو حالانکہ میرا خلاف میرا جو فیصلہ ہے یہ واقعہ کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے خواب وہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے فرمایا ولاقلو اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم نہ آپس میں بل ناجائز طریقوں کے ساتھ وطودلو اور نہ تم لے جاؤ بہا اس کو الاحکامی حاکموں کی طرف تم عدالت میں یہ بات لے کے جاتے ہو کیوں لتاقلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کچھ حصہ من اموالی لوگوں کی مالوں سے بالاسمی گناہ کے ساتھ و ع تم حالہ کے تم تالم جانتے ہو تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ غلط ہے وہ تمہاری چیز نہیں ہے پھر بھی تم کھاتے ہو اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یس الون کا یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا تو جس پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ چاند کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیہ ہی مواقع للناس الحج یہ چاند ہی ہے جس کے ذریعے وعدوں کی میعاد معلوم ہوتی ہے جس کے ذریعے عورتوں کی عدت معلوم ہوتی ہے حج کا وقت بھی اسی چاند کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے اسے دیکھ کر روزہ رکھو اسے دیکھ کر عید بناؤ اگر بادل چھا جائیں چاند نہ دیکھ سکو تو تیس دن پورے گلیا گل کرو اللہ فرماتے ہیں کہ یس الکا انلاح اللہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق کل کہہ دیجیے ہیا وہ مواقع تو اوقات مقرہ ہیں لن ناسی لوگوں کے لیے ولحجی اور حج کے لیے دوسری عائد میں یہ اللہ رب العزت نے بات بتائی کہ یہ نیکی نہیں تم اپنے گروں میں گروں کی پچھلی جانب سے آؤ جہلیت میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ قریش جب احرام کی حالت میں گھر جاتے یا حج کر کے واپس گھر جاتے تو کہتے کہ ہم گناہ تھے جب اس گھر سے نکلے تھے اب ہم پاک صاف ہو کے آئے ہیں اس لیے گھر کی پچھلی جانب سے آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئی بررو اور نہیں نیکی بھی ان یہ کہ تم آؤ بو اپنے گھروں میں من ہا ان کے پیچھے سے ولا کہ لیکن نیکی تو یہ ہے منتقا جو پرہیزگار ہو نیکی اسی کی ہے جس نے پرہیزگاری کی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا اس نے تقوا اختیار کیا وہ بچ گیا برے کاموں سے بچ گیا بے حیائی سے بچ گیا اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی اللہ کی باتوں کو مانا اصل نیکی تو یہ ہے یہ کوئی نیکی ہے کہ گھر کے پچھلی جانب سے جانا یہ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اس انسان کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا وہ ات اور تم آؤ اپنے گھروں میں من ابوا ان, ان کے دروازوں سے ہی ان کے دروازوں سے ہی آؤ لیکن تم سے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں و اللہ اللہ سے ڈرو کیوں اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا جب ہم تقوی اختیار کریں گے اللہ سے ڈریں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا اللہ تفلحون شاید کہ تم فلا پا جاؤ تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ان داوانہ رب العالمين